السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ذي مالك السماوات والارض كتاب العزيز إبراه من ابراهيم عليه السلام قال ها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ابراهيم والذين وطاهم انني برءاء مما تعبدون الا الذين فطرني ابراہیم علیہ السلام, و السلام اللہ صبح امبیا میں سے ایک نبی ہیں اور خلیل اللہ و اللہ صبح نے کہا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلط والسلام نے جا کے اللہ دی تھی اس وقت پوری دنیا میں نمبود واحد کافر حکمران تھا اور ابراہیم علیہ السلطل اکیلے مسلمان تھے پوری دنیا کافر تھی اور ان کا حکمران بھی کافر تھا اور صرف ابراہیم علیہ السلط والسلام ابراہیم علیہ السلام تھا یہ جو کون ہے افرائے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی دیکھتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو ابا تمون تم اور تمہارے پہلے والے ابا اجداد جن کی عبادت کرتے رہے ہیں اور تم جن کی عبادت کرتے ہو یعنی وہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں اللہ سبحانہ و تعلق کے ساتھ جو اللہ کو شریف چہراتے ہیں اور وہ جو علیہ ہیں لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہیں انسانوں کی شکل میں ہیں یا پتھر کی شکل میں ہیں درخت کی شکل میں ہیں یہاں دو چیزیں ہیں ایک وہ لوگ جو علیحا کی پوجا کرتے ہیں اور ایک وہ جن کی پوجا کی جاتی ہے ان دونوں کو فائن ابو بلی اللہ عرب العالمین کہ یہ دونوں دھڑے جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں اللہ عرب العالمین یعنی ساری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے میری دشمنی ہے اللہ اللہ رب المین یہ بات کو نا تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ ابراہیم صلاح کا برات کا اظہار کرنا کن سے دو چیزوں سے عالحہ سے اور ان کی جو عبادت کرتے ہیں آج بھی اگر ہم جس زمان میں موجود ہیں ہمیں بھی یہاں ان کا انکار کرنا ہے اور حالات وہی ہیں بلکہ اس سے بھی بکر ہیں اس وقت میں اور آپ دیکھیں ہم اس وقت کس سب میں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں کیا واقعی ہی ہم نے جیسے کہ کہ ایمان والوں میرے دشمن جو اللہ شہان و تعالیٰ سے جو دشمن ہیں وہ کفر کی حالت میں ہیں شرک کی حالت میں کیفیت ان کی جو کچھ بھی ہے یا وہ ارتداد کی شکل میں ہیں ممتد ہو گئے ہیں کسی بھی حالت میں ہیں اللہ شفاعن و تعالی کہتے ہیں کہ یہ میرے دشمن ہیں دوسری بات جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان آلحات سے دشمنی رکھنے والے ہیں ان تواویز سے دشمنی رکھنے والے ہیں مومن جو ہوگا وہ ان سے دوستی رکھے گا اور ان سے دشمنی رکھے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ سلسل سے جو محبت کرے گا سیدھی بات ہے ہر مومن کو اس سے محبت کرنی پڑے گی ہر مومن کو اس سے محبت رکھنی کرنی پڑے گی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہے اس سے دشمنی رکھنی پڑے گی خالی یہ نہیں ہے مہاجن یہاں ایک اور ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے باغی ہیں میرا ان سے مقاطع ہے یعنی تب تعلق ہی ہے میں ان کے دین پر بھی نہیں چلتا ان کی بات بھی نہیں چلتا کیا آپ دشمنی رکھتے ہیں اللہ نے ان کو عدو کہا ہے دشمن لا تکو ادب ادو اولیا ہم دشمنی رکھنے کی بجائے یعنی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور جو سامنے کھڑے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں ہم کیا ان دونوں سے دشمنی رکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا دشمن ہوگا وہ بھی مومن کا دشمن ہے یعنی یہ بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے مومن اس سے دشمنی رکھے گا آج یہ معیار اس کو آج بات اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج جب جہاں کھڑے ہیں نا نہیں یہاں یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ وضاحت ہو کہ کون اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب میں کھڑا ہے اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور یہ ایمان میں سے ہے ابراہیم صلاح سلام نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ وہ دشمن ہے آج دیکھیے لا اراہ پڑھنے والا اس وقت بھی مسلمانوں پر مصیبت آئی ہے تکلیف آئی ہے اور وہ لوگ جو معروف ہیں اپنے عقائد میں اللہ کی دشمنی میں اللہ کے باغی اللہ کو بدلی کرنے والے اللہ کے کالوں میں شریک شہرانے والے اللہ سے استحدہ اور مذاق کرنے والے مومنو مسلمانوں کا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں کافروں کی سخت میں کھڑے ہو کر ان کا قتل کرنے والے یعنی کتنے القابات ہیں ان کے لیے کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے اور ان لوگوں کے پیچھے جو میڈیا ہے اس میں سارے مسلمان لائے لال پڑنے والے بہ گئے ہیں یہ لوگ ایک جرم ہو دو ہو تین ہو چار ہو پانچ ہو چھ ہو سات ہو کتنے جرائم ہیں ان کے عام حالت میں میں بتاؤں نا پہچان ہم کیسے کرتے ہیں ہم میں سے کسی نے بچے بچی کا نکاح کر رہا ہو نا تو کیا دیکھتا ہے وی دس گھر پھرے گا لوگوں سے پوچھے گا عورتیں بھگائے گا مردوں کو بھگائے گا مشورے کرے گا رائے دے گا یہ لوگ معاہدین تو ہیں نا اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تو نہیں چہراتے اللہ اللہ کے رسول ساتھ کفر تو نہیں کرتے ہیں. یہ نکاح کا معاملہ ہے کیا اللہ کے راستے میں خون دینا کہیں اس سے بڑا ہے اس میں تحقیق کیوں نہیں ہے اس میں کیوں نہیں پوچھتے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہو رہا ہے ساری دنیا پلٹی کھائی ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کی صفوں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں بڑے بڑے علماء بیان دے رہے ہیں ان کی سف میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں اللہ کہتا ہے ان کو دشمن سمجھو اور ان سے دشمنی کرنے والے ان سے جو دشمنی کر رہے ہیں مومروں مسلمانوں سے ان کو دشمن سمجھو جو اللہ کا دشمن ہے مومنوں کا دشمن ہے دوسرے جو لوگ مومن بیٹھے ہیں ان سے دشمنی کریں ہم دوستیوں کرتے ہیں یہ عقید توحید کی بنیاد ہے بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس کا ایمان نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کی سب کھڑا ہوگا ان سے دوستیاں رجائے گا اس کا ایمان نہیں ہے ایمام صحیح رحمہ اللہ رحمہ اللہ شدید اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کیسے یہ لازم اور ملزوم ہے یہ بات کہ جو اللہ سبھران وارا سے دوستی رکھنا چاہتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کرے خالی یہ نہیں دل میں بیٹھ جائے یعنی دل میں اعتقاد ہے ٹھیک ہے ہم تو ان کو دشمن سمجھتے ہیں نہیں زبان سے اظہار کرے عمل سے بھی اس کا اظہار کرے یہ ایمان ہے اور آج دیکھ لیجیے آپ کے سامنے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں کتاب کہ اللہ سے حکم ہونا چاہیے اللہ یہ تھوڑی سی وضاحت کر دو کہ کتاب اللہ سے حکم کرنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم اس معاشرے کے اندر ہیں اللہ کو مانتے ہیں نا جی ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہر آدمی کہتا ہے کہ جب میں اپنے مالک کے پاس جاؤں تو تہر اور پاک ہو کے جاؤں کوئی ایسا آدمی ہے جو دل میں یہ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ اس دنیا سے رکتا ہو چاہے اس کے سر کے اوپر بوجھ ڈھوکنا ہوگا کوئی بھی نہیں چاہتا ہے یہ سرخا ہی ہے آپ کی یہ آپ لوگوں کی خیر فائی ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں تو تحر اور پاک ہو کر جائیں ہم سے مختلف قسم کے جرائم ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے کمی اور کوتاحیاں سرد ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہیں کمی اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس میں اللہ نے تحر اور پاک ہونے کا طریقہ بتا دیا ہے نا جی ہمارے پاس حج پہ جاتے ہیں کمی کوتا ہو جائے نہ ہجبیہ کرتے ہیں دم دیتے ہیں ہم سے وہ گنا جو ہے تہر اور پاک ہو جاتا ہے اسی طرح ہم دنیا میں ہے ہم سے چوری ہو جاتی ہے ازینا لو کر لیتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جو ہم سے سردر ہو جاتے ہیں کیا کوئی ایسا انسان ہے جو کہے کہ میرے سر پر یہ گنا رہے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں یہاں بھوکت لینا کہتا اچھا ہے کیونکہ وہاں کی آم جہنم کے اندر جلنا یہ برداشت نہیں ہے یہاں مجھ سے لینا جو لینا ہے یہاں حساب करना है جو کرنا ہے यहां جسم کو یہاں تکلیف دے ہے نا ایسا اب دیکھو اللہ نے غلاموں سے تصحیح کے طریقے دیے ہیں کیا آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس سے ڈرتے ہیں اور خوف پتے ہیں کمی اور کوتا ہو جائے تو پھر ڈر ہے کہ اللہ پکڑ کرے گا اب جب گنا ہو گیا ہے تو تہر اور پاک ہونے کے طریقے کون بتائے گا اللہ اور یہ اعتماد بٹھا لیجیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ کوئی بھی تہر اور پاک نہیں ہو سکتا چلیے ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھائی چوری کر لیتا ہے جذینا ہو جاتا ہے اب اللہ نے اس پر تہر اور پاک ہونے کا ایک طریقہ بتایا ہے کیا ہے کہ جو چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو تہر اور پاک ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چلیے زانی ہے اللہ نے کہا لڑکا شادی شدہ ہے تم یہ تو جلد ہے سو کوڑے مارو اس کو شادی شدہ ہے تو رجم کرو اس کو اب غور سے سنی یا مخلوق ایک انسان کو زانی کو پکڑ کر لے کر جاتی ہے کہتی ہے اس نے ثابت ہو گیا ہے چوری کی ہے کہتے ہیں اس کے اس کو تین سال سزا دے دو وہ تین سال بھگت کے باہر آ گیا کیا اللہ کے نزدیک تہر اور پاک ہو گیا ایک زانی ہے اس نے زنا کیا ہے شادی شدہ ہے پندرہ سال اس کو سزا دے دی ہے وہ بھگت کے باہر آ گیا سارا معاشرہ خوش ہے کیا وہ طہر اور پاک ہو گیا اس حالت میں اگر وہ اللہ کے پاس چلا گیا تو طہر اور پاک ہو گی گیا طہر اور پاک کیسے ہوگا بات یا رکھ لیجیے یاد رکھ لیجیے مسلمانوں سے محبت کیجئے و یہ شریعہ اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ ان مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملے طہر اور پاک ہو کر ملے یا نقص ہو کر ملے گناہ کی حالت میں ملے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے ایک تو یہ گنا کی حالت ہے بوجھ ان کے اوپر ہے دوسرا ہم نے ان کو مشق بنا کے اللہ کے پاس بھیج دیا ہے غیر اللہ سے تحقیق کرا کے جس سے وہ تحر و نہیں ہوا وہ چلے گہرا کر کے اللہ کے پاس کیا میں اور آپ یہی چاہتے ہیں ہمارے ہاں احزاب موجود ہیں مختلف جماعتیں ہیں اللہ کا ایک دستور اور قانون ہے ہر جماعت اس کی بیگ پر ایک قانون اور دستور ہے سوشلزم ہے لبر ہے یہ جمہوریت ہے یہ باقاعدہ ایک نظام ہے سسٹم ہے جو اس مخلوق کو چلانے کے لیے ہیں ان کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے ہیں اسی طرح کتاب اللہ اللہ کا دستور اور قانون ہے اب دیکھیے ہم دائیں کتاب اللہ سنت رسول کے نماز پڑھتے ہیں آمن کو بلائے کتحی وقوت و بھی و رسول کے کتاب پر ایمان ہے اللہ کے دستور اور قانون پر اب میں جب امنی طور پر چلتا ہوں تو کدھر چلتا ہوں میں خود جمہوریت کو ووٹ دیتا ہوں سوشلزم کو لبرزم کو ووٹ دیتا ہوں کہ یہ اوپر آئیں گے اور اس سے تحقیق کریں گے کیا جب یہ حکم کریں گے آ کر آپ کا اس میں حصہ ہوگا کہ وہ جو دستور نافذ کر کے اس مخلوق کو اپنے قانون سے سزا دے رہے ہیں اور وہ اس اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرا رہے ہیں اور اس کو مشرق کی حالت میں اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور آپ ان کے اس شرک میں تعاون دب کر رہے ہو کہ نہیں تعاون ہے پہلے اس بات کی سمجھ نہیں آ کہ آیا جمہوریت یہ جو ہے یہ جو ہمارے ہاں یہ جو نظام ہے سوشلزم ہے واقعی یہ نظام ہے یہاں دھوکا تھی وہاں بھی شعرا تھی نبی زمانے میں تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ کسی شخص کو دو ملتظمین ہو نیک سالحا ہو ابو بکر عمر صدیق رضی رد ہو ان میں سے کسی ایک کا تعین کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں جس کو بھی بٹھا لو یہ کہتے ہیں کسی کو سلیکشن کرنا یہاں سلیکشن کی بات نہیں ہے اگر سلیکشن کی بھی یہاں بات ہے تو کن کی سلیکشن کی بات ہے چو کے درمیان چھبیسوں کے درمیان سوشلزم ہے لبرلزم ہے جمہوریت ہے اب اس کے لیے پرزیڈنٹ بنانا ہے اس پر یہ الیکشن ہو رہا ہے کسی کا ووٹ ڈالنا ان جماعتوں کے اندر کہ یہ آ کر حکم کریں اوپر بات یاد رکھ لیجیے کہ ایک آدمی دوسری ایک چیز کو چھوڑ کر جب دوسری اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے والی کو ناپسند کرتا ہے یا پہلے والی کو سمجھتا ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے تبھی وہ دوسری استعمال کرتا ہے نا ورنہ اس کو پہلی ہی اگر فائدہ دے اچھی سمجھتا ہو تو دوسری کو اختیار نہیں کرتا اور کر دیتا ہے تو یہاں اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیا کو چھوڑ کر اگر اس نظام کو ہم اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں یہ نہ کہیے کہ یہاں ہم اس راستے سے امیر المین مقرر کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے مقررے پر نظام دیکھیے کیا, کیا کیا ہے جس کی ووٹنگ جاری ہے کیا اس میں کتاب اللہ سنت رسول کا کوئی دائی ہے کوئی بھی نہیں ہے میں دام دیکھ لیجیے سب کے تعاون انہیں کے ساتھ ہے جو ان نظاموں کے دائی ہیں اب انہی میں سے ایک شخص یہ بولے یہ بات وضاحت ہو جائے کہ شریعہ کیوں لازمی ہے اس لیے یہ تحر تفہیر کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو ذاتے دیے ہیں مومن مسلمان چاہتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے بھائی جب اللہ کے پاس جائیں تو تحر اور ہو کر جائیں کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے یہ جتنا معاشرہ جو اس کی مکھال کرتا ہے سالوں کو یا تو پتا نہیں ہے یا نے مجھے پیچھے لگا ہوا ہے میں نے یہ نہیں کہتا کہ نہیں پتا میرا احتارد ہے کہ ان سب کو پتا ہے دو ریڑیوں کے اوپر لوگ چلے جائیں نا جی کھڑے ہو جائیں دونوں آم بیچ رہے ہو ایک ساٹھ روپئے کلو کہہ رہا ہو ایک پچاس ستر روپئے ستر اسی کلو کہہ رہا ہو تیس روپئے اس کا ریٹ زیادہ ہو کوئی بھی ایسا شخص نے جو ہے سیدھا والی جا کے خرید لے اور والی نہ دوڑائے وہ ضرور دیکھتا ضرور ہے یار تو صحیح مٹیریل ایک جیسا ہے کچھ فرق تو ہی ہے خراب تو نہیں ہے کوالٹی ایک ہے یہاں اصل کام کرتی ہے نہیں سب کو پتا ہے اب پوری دنیا کے اندر ایک آواز ہے کہ اللہ کی شریعہ اللہ کا نظام حکومت اسلامیہ مسلمان یہ نہیں ہے میں کہتے تھے دیرا حقوقوں کو بھی پتہ چل گیا جن کو نہیں پتا تھا کہ اسلام ہے اس کے دائر ہیں کہتے ہیں اللہ کی کتاب حکم ہو سے ہونا چاہیے اللہ کی شریعہ ہونا چاہیے اس سے بڑی رجیا کون سی ہوگی کہ جس کو نہ پتا ہو کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کے ہی ضابطوں پر چلے گی جب اس نے خلق کیا ہے تو بے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی ضابطوں پر چلے گی تو کامیاب کام ہوگی دوسرے ضابطوں پر چلے گی تو بے وقوع پتہ نہیں آنکھوں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا پھر اس ضابطہ نہیں اللہ بنائے گا تو آنکھ کس کو دیکھے گی وہ اس کی ماں کو دیکھے گا اس کی بہن کو دیکھے گا وہ اس کی بیٹی کو دیکھے گا اب زابطہ دے دیا اللہ نے یہ پابند ہو گئی ہے یہ ماں بہن ہے کسی کو دیکھا جائے گا غیر اورت اس کو نہیں دیکھا جائے گا تو آج ایک شخص جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اس کی حکم حامی ہونی چاہیے اللہ اس کی شریعت حکم ہونا چاہیے کیا اس کی ہم مخالفت کریں اگر ہم اس کو نہیں بھی جانتے مثال کے طور پر نہیں بھی ہم اس کو جانتے لیکن اس کا دعویٰ ایک موجود ہے اور وہ دعوے کا اظہار کون کر رہے ہیں کفار مخارجین ان کی زبان سے ہے وندہ ہی دیکھو ان کی زبان سے ہے شاہد کہ جو ان کو مار رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص کتاب اللہ علت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائی ہے مومنوں کی ابھی ہم بات نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں مومن کون شہادت دے گا وہی وہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا دائی ہے اچھا اس کے مقابلے پر جو نیک بیٹھے ہیں جو اس تک رسائی بھی حاصل نہیں کر رہے جو پتا بھی ان کے پاس شاہد بھی کوئی نہیں ہے گواہ بھی کوئی نہیں ہے نہ اس سے ملے ہیں نہ اس کو جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ فتوا دے رہے ہیں یہ جو شریعت ہمیں پیش کر رہا ہے یہ شریعت ہے ہی نہیں یہ فس پر فجور ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ کس بات پر یہ بات کر رہے ہیں کیا شاہد ہے ان کے پاس کوئی شواہد ہے ان کے پاس جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شریعت سے حکم نہیں کرے گا کوئی عادل گواہ ان کے پاس ہے جب پوچھیں گے کہیں گے دیکھو اتنا سارا میڈیا اچھا میڈیا کن کا ہے وہ حکمرانوں کا جن کی ایک چڑھائی ہوئی جی فلم ہے ساری کہ وہ لوگ ایسے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں یہ سارے اس سے پیچھے بہ چلے آ رہے ہیں اور ان کی میں نے خاصیت پہلے بیان کر دی ہے وہ یہ لوگ دہر اسلام سے خارج اللہ کے باغی پجاری غیر اللہ کے اللہ کے حکموں کو قولوں کو بدلی کرنے والے کرنے والے اور دھرنے سے یہ جو خاندان اس وقت چھایا ہوا اوپر آئے ہوئے شیعہ خاندان سارے خان اہل سننا کوئی اہل سننا نے ان کو پہلے اسلام سے نکالا ہوا ہے اور ان کو یہ خلی المسلمین مومنین سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے ظالم نو تجر اسلام کے مستقبل سارے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استحدہ کرے مذاق اڑائے شریعت کا مذاق اڑائے اب کچھ سوچئے کہ ایسے لوگوں کی شہادت کیا معتبر ہوگی ورنہ کہیں بھی نہیں ہے رضان کی تعریف کر کے دیکھ لیجیے کہ اس میں جو شہود ہے اس کے لیے کیا رولر ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کے شہود ہوتے ہیں یہ دینی جماعتوں کے لوگ جو پڑھے لکھے بھی سارے ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں سارے خبریں پڑتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھ لیجیے یہ حالات شروع ہونے سے پہلے پاکستان کی پورے طبقہ تھا طالبان کا جہاد امریکہ سے فی الحال آٹھ سال سے امریکہ کو آگے لگایا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے یہی وہ سو بھی دس ہزار اپنے طالبان لے کر ساتھی کو لے کر پہلی فائٹ میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو یہ شخص وہاں لے کر گیا تھا اس کو کتنا اٹھایا تھا انہوں نے یہ سارے وہی لوگ تھے اور آج دیکھو طاقتور اوپر چڑھا ہے اور سارے نیچے گر گئے ہیں یہ بتاؤ تو صحیح اس کے اسلام میں یا ہم اسبیت کے حسبیت کے مارے ہیں یا ہم میں بھی ہزبیت آ گئی ہے کہ جو ہمارے ابھی ہمارے رائٹس نے کہا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں عدل اور برہان کوئی نہیں دیکھتے کیا ایسا ہی ہے نہیں ہمارے پاس بھاجن کہ ہم اپنے جو بڑا ہے قائد ہے اس نے سایہ ہے یہ بھی جا رہے ہیں ہمارے اس کے پیچھے لگے ہوئے سارے کسی کے پاس کوئی دلیل ابھی ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے دیر پہلے ایک آدمی آ اس علاقے سے کہنے لگا جی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے سوبی احمد یہ تو ویسے ڈریا ٹائپ ہے ان کے کوئی عقائد ہی نہیں ہے یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہے اور یہ پلان ہے کہ اگر... یعنی بڑی اچھی تھی کہہ رہے تھے ولاہ اگر یہ کتاب و سننا کا دائی اور وہ تسلیم بھی کر لے یہ اس کا دائی ہے اور اس کو لوگ مارے بھی اور امریکہ لوگ کہیں کہ یہ امریکہ ایجنٹ ہے اللہ کرے ایسے اور ایجنٹ پیدا ہو اللہ کرے جو اس بات کا دعوی اللہ کی کتاب اور محمد اس کی شریعت حکم ہونا چاہیے واللہ ہی اگر بھی کھڑے ہو جائے ہم کہیں اچھا ہے امریکہ سے ایجنٹ پیدا کرے نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ ہر اس نیک آدمی کو جو کتاب اللہ سن ترسول کا دائی ہے یہ جو فلاں کا ایجنٹ ہے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے یہ فلاں کا اور بھائی اس کے کام کی طرف دیکھو تو صحیح ایسے نہ پیچھے لگ جائے کرو یہاں آپ کے لیے دوستی بڑی ضروری ہے الورا البرا اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور ان کی دشمنی میں اگر کوئی کثر ہے تو بتا دو تاکہ ان سے ہم بھی دوستیاں کر لیں حکمرانوں سے بلّہ اس وقت آپ پر یہ دعوت واجب ہے بات یاد رکھ لیجیے پورے حالات پر نظر دوڑائیے انیس سو سینتالیس سے یہ ٹکڑا لیا ہوا ہم نے اللہ کو نہیں دیا ہے اس وقت سے یہ کپڑا کے پاسر اللہ کے بابیوں کے پاس ہے اس کے بعد یہ اللہ نے چوٹ ماری ہے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا ہے ہم پھر اللہ کی طرف واپس نہیں آئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے میں پڑھ رہا تھا ہم بلوچستان کے اندر آنے بلوچستان میں اسکول اور دوسری جگہ پہ انہوں نے اپنے جھنڈے لٹکا دیے ہیں اور ان کا ترانہ ختم کر کے اپنا ترانہ بجا رہے ہیں وہ سرحد کے اندر آپ حالات دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود یہ سندھ کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہم پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں کیا اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچا سکتا ہے یہ اللہ کے لیے لیا تھا اللہ کی قسم جب اللہ کو نہیں دو گے تو نہیں بچے گا دے دو اللہ کو ابھی بھی اس کی انٹے ہمیں نہیں چاہیے اس کی رول ہمیں نہیں چاہیے اگر اسلام نہیں ہے مسلمان نہیں ہے تو وطن کیا کرنا ہے کس کے لیے لینا ہے کافروں کے لیے اسلام کے ساتھ وطن ہوا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وطن ہوا کرتے ہیں ہم نے وطن بچا لیے ہیں مسلمانوں کی قربانی ہے ہم نے وطن بچا لیے ہیں اسلام قربان کر دیا ہے خبر بھی اس کپاڑ سے بھی نظام لا کے رکھ دو کو بھی یہاں لا کے بٹھا دو ان سے محبتیں کر لو وطن بچ جائیے یہ منظور ہے آپ کو مجھے ونہ ہی نہیں یہ گویا کہ اللہ کے مقابلے پر جو اللہ کہتا ہے کہ میرے دوستوں سے دشمنی رکھو گویا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان سے دوستیاں رکھ رہے ہیں اور ہماری دوستی کی حالت دیکھ لو اس پر اور کوئی اس سے بڑا شاہد نہیں ہو سکتا کہ آدمی جس کی دوستی میں خون دینا پسند کر لے جس کی دوستی میں آدمی خون دینا پسند کر لے اس سے بڑا شاہد کوئی ہو نہیں سکتا اس کی طرح کے لیے اور یہ سارے ان یہودوں نے سارا کی دوستی میں خون دینے کے لیے تیار ہے اس سے زیادہ محبت کا اظہار ہو سکتا دیسے. یہ اسلام इस्लाम جاتا ہے اسلام ٹوٹ جاتا ہے ولہ کوئی بھی ہو یہ بات غور کر لیجیے آج آنکھ کھلی ہے بسیرے کے ساتھ غور کر لیجیے جب یہ بند ہو جائے گی پھر موقع نہیں ملے گا تو اللہ اللہ ولبرا ابراہیم رسرات صاحب نے پوری قوم کو ولہ نے پوری قوم کو یشمین نے کہہ دیا تھا کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں دشمنی ہے یہاں دشمنی کا اظہار کرنا ضروری ہے خالی یہ نہیں زبان سے نہیں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم غلط ہو یار یہ صحیح غلط نہیں یہاں مسلمانوں کی صف پہ کھڑے ہونا اور ان سے دشمنی کا اظہار کرنا مسلمانوں پر تکلیف آئی ہے کانٹا چکا ہے تو آپ کے جسم کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے جیسے مسلمان بھائی کو ہو رہی ہے کیا ایسا ہے نہیں ہے ہم یہاں مدیسی ہیں کیا وہ میڈیا واٹ جو چل رہی ہے آپ سارے بھائیوں نے مختلف شہروں سے آپ آتے ہیں مختلف جگہوں پر رہائش پلی ہے کیا لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اس بات پر کوئی بات نہیں یار یہ نہیں کہ انسان کمزور بھی ہے اس میں پلیاں بھی ہیں کوتاہیاں نہیں بھی ہے، لیکن ایک فکر تو ہے نا آپ نے ہونی چاہیے نا آپ اللہ کا اور اس کے اللہ دوستوں کے ساتھ اغوائے آدھار کہ ہمارے یہ دوست ہیں آپ سے ہماری محبت ہے یا آپ بھی لوگوں کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتے ہو نہیں میرے بھائی یہ ہاں دشمن اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار آپ کو کرنا پڑے گا اور مومنوں مسلمانوں سے دوستی کا اظہار آپ کو کرنا پڑے گا یہ مین عقیدے کی بات ہے ورنہ یہاں عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے ایمان ٹوٹ جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے جی اپنی پوری قوم کے اندر اکیلے مسلمان تھے اور اس بنا پر ابراہیم نے برات کا اظہار کیا حالانکہ وہ اکیلے تھے میں اور آپ کتنے ہیں کیا ہم لوگوں کو ڈلے ماننے کے لیے نکل پڑتے ہیں ہم تو آپ سے صرف براب کا آغاز اس بات پر کرتے ہیں ان کی میڈیا وار ہے آپ کو بھی اللہ نے زبان دی ہے لوگوں کو جا کے آپ نے کبھی منع کیا ہے ان کو بتایا کہ حقیع ہے اور کبھی پریشان نہ ہوا کرو تو حضرت غالبت اللہ, حضر اللہ،, اللہ چھوٹے چھوٹے اپنی مدد کے ساتھ ان کی مدد کر کے اللہ بہت ساروں کے پروں کو پتہ دے دیتا ہے ہوائیں اس کے کنٹرول میں ہیں گبرانا نہیں چاہیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے واللہ مومن مطمئن رہے ہر وقت اطمینان یہ زمین آسمان سب اس کے ہیں یہ دال اس کو افا کے نہیں لے جا سکتے یہ یہیں مریں گے کوئی ایسی اور جگہ نہیں جہاں یہ چلے جائیں ان کو موت آ جائے یہیں رہیں گے لیکن آپ مومن ہو اللہ کو ماننے والے ہو اس لیے مومنوں کی سب پہ کھڑے رہو اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی اللہ سے کبھی تو قول ہے نا جی ام حسف انسدم تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھی اس سے پہلے اللہ نے ان کو ہلا دیا پہاڑوں کی طرح جس جیسے آتا ہے اس طرح وہ ہل گئے اور نمبیا کے ساتھ رہنے والے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد نصرت کب آئے گی وہ سب گئے تھے تو اس پہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اللہ امتحان لیتا ہے اسے امتحان میں دو طرح سے کامیابیاں ہیں ایک کامیابی یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر تمکن لے گا اللہ کی حطوط ناپس ہو جائیں گی یا اللہ مجھے اور آپ کو پسند کرے گا تو اپنے پاس لے جائے گا یہ اللہ کے پاس تو یہ ہے اور دونوں انعامات کی شکل میں ہیں یہ دونوں انعامات کی شکل میں ہیں میں اور آپ نے آج نہیں دس سال دو سال ایک سال ایک لمبے جھٹکے کے بعد اس اپنے مالک کے پاس چلے جانا ہے ولہ یہ شیطان گبراہٹ ڈالتا ہے پیچھے سے یہ اتنے اتنے بڑے فیاؤں کو سامنے رکھے پیچھے کا چاہے دیکھتا نہیں کتنے طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس ٹینک ہیں جہاز ہیں توپے ہیں ان کے ادارے ہیں تجھے تکلیف آئے گی مصیبت آئے گی ایسی بات ہے نا لیکن اس کے مقابلے پر ادھر دیکھ لیجیے اللہ کے پاس ایک جھلو ہے جس میں اس سے زیادہ جلنا پڑے گا اور اسی طرح سزائیں وہاں ہوں گی تکلیفیں ہوں گی اور محمد رسول رسم جو عینی شاہد ہیں جب میراج پر گئے تھے آپ نے آ بتایا ہے اس طرح کے وہاں یہ یہ عذاب ہوتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں اور اللہ نے کتاب میں پورا معاملہ بیان کر دیا ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ سے ڈرا خوف آتا ہے اس دنیا کے اندر حساب چکاؤ گے تو وہاں سیدھے جنت ہے اللہ کہے گا جو آئی نظر جہاں تک جاتی ہے وہ رشت منہ ہے اس کی براثر دے گی جی مہاں براستیں ملیں گی اس طرح اگورف انخو کمروں کے اوپر کمرے نیچے سے نہر بیریں ہوں گی کن کو ملیں گی یہ ممنوں کو شہد کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں کیا نہیں چاہیے وہ مسجدوں میں کس لیے آتے ہیں اللہ کی عبادت کس لیے کرتے ہیں آپ لوگ اور نہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے تو جنت ایسے نہیں ملا کرتی اور جنت کے لیے کچھ آسان آتے ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے ہوئے ہیں وہ آسان راستے پوچھئے کون سے ہیں وہ سب سے آسان راستہ جو ہے وہ دین کی صدی اللہ ہے اللہ کرمت اللہ اللہ سبحانہ دھیان ہوتا کے نظام کے لیے اس کے سسٹم کے لیے اس ساری مخلوق کو اس شرف سے نکالنے کے لیے قبروں والا شپ متعارف ہے سب کو لیکن یہ جو شک ہے نا حتمیا کا اس پر کسی کو تعارف نہیں ہے لوگ کہتے ہیں حالت نہ کٹ اور تعارف ہے ان کو پتا ہے لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ وہاں سے ڈنڈے چھوٹے لوگ ہیں نا جی مزاروں تمہارے لڑ لیں گے لیں گے ان سے کوئی بات نہیں حکومت آ جائے گی, گی تم اپنا کرو ہم اپنا کرو کچھ نہیں ایسا ہوتا لیکن یہ جو درخت ان سے ہے اور وہاں پتا ہے کہ عدالت میں کھڑا ہوا تو کہے گا پر بھی تو عدالت میں دس سال آ گئے تو ہمارے نظام کو ٹکرایا ہے ولّہ ہی اللہ کے پاس جنتے ہیں اللہ کے پاس جانتے ہیں اس کو یاد کرو گے تو یہ شیطان کا بردان اور خوف سارا نکل جائے گا تو یہ ہمارے آج سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلاط اسلام کی سنت کو زندہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں کن سے تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ اللہ اس کے رسول کے یہ دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہوئے نا دونوں تو اس لیے ابراہیم اخلاط اسلام سے ان برات کا آدھار کیا اور کہا کہ ابھی کہ میرے دشمن ہیں تو آج ہم بھی الحمد للہ اللہ سے یہ تعاون کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تیرے باغی بیٹھے ہیں ہم بھی ان سے اسی طرح ہی دشمنی رکھتے ہیں جس طرح ابراہیم السلام نے اس بات کا آدھار کیا تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو भाजन इस टॉपिक के मुताबिक कोई बारिश के दिल में बात हो सकती है जी भाजन असल में ये जो जितने भाई बैठे हैं ना हमारे ये मसला हमारे भाई डॉक्टर साहब का हमेशा से ये यहां सुनते आते हैं तो अभी सर कॉल पद एले है ना जी ان سے پوچھے یہ سے جمہوریت جو انہوں نے کہا ایک نظام اور سسٹم ہے اور اس پر کی عموماً ہمارے سارے بھائی رسالہ میں جانے سیاست میں درپیش مسائل جو رسالہ ہے شیخ ناصل البانی رحمہ اللہ کا اور شیخ بن حادی رحمہ اللہ کا یمنی کا یہ آپ نے ہی ہے کیا ایک یہ عام شخص کی بات ہم ان کو کس و میں ہم شمار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کے ان کے مقابلے پر ناصدین البانی رحمہ ہولہ اور شیخ مب بن حادی رحما ہوا یہاں ہم بحات نہیں کرتے ان سے بحث کریں گے تو آپ کے آگے اور بحث کریں گے بعوق اس کو अपना اپنا کال پیش کرے نا جی مقابلے پر اس سے بڑے کسی ایسے کا کال پیش کر دو جو ردی کا کیا جا سکتا ہو آپ کا رب تو نہیں کریں گے آپ کہیں گے میں کہتا ہوں کہیں آپ کون ہو آپ کو علم ہے ہم کہتے ہیں کہ ناصر البان اگانی محلہ شیخ مخبلحد اگرانی محلہ انہوں نے کہا کیا کیا کہا ہے اس کے بارے میں اے جمہوریہ یہ اس کا نظام جنہوں نے یہ متعارف کرائی ہے کو کہتے ہیں کہ عوام کی طاقت عوام ہے طاقت کا سرچشما اور عوام ہی ہے جو نظام اور سسٹم نا جی یہ انہوں نے باقاعدہ یہ تاریخ خود بنائی ہے اور اس آنے کے اندر موجود ہے اب وہ اس کو کفر کہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے مقابلے پر یہ نظام ہے یا تو کسی بھائی میں عام اس تو آتی ہے مجھے بات کرتے ہوئے ایک اتنا بڑا بھائی ہو اور یہ بات کرے اور پتا ہے یہ جمہوری نظام یعنی کو کہتے ہیں قانون قانون اسمبلی کس کو کہتے ہیں کیا اللہ نے قانون نہیں بنا دیا کسی اور قانون کی ضرورت ہے اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی ضرورت ہے ماجن تو پھر قانون سار اسمبلی کس اس لیے اب کنفیوز ہوتی ہے یا قانون بنائے جاتے ہیں اور ظالموں تم نے تو بیٹھ کر اسی قانون سار اسمبلی جس کو کہتے ہیں جس کی یہ جمہوریہ کی بات کرتے ہیں یہاں طول اللہ بدری کرتے ہیں یہ اگلی بات میری ہے کہ یہاں بیٹھ کر یہ تول اللہ اللہ رب العزت کی میں کہتے ہیں یا یا سود کے مطلب جو آیا تھا نا کہ سود نہیں کھانا ہے اللہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے نہیں کھانا ہے یہ اب اسمبلی یہاں قانون بناتی ہے کھولو بینک سود کھاؤ سارے ہم لائسنس دیتے ہیں تو یہاں یہ کیا ہو رہا ہے قانون بنایا نہیں جا رہا یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے اور اللہ کو بدلی کیا جا رہا ہے یہاں اللہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور کہتے نہیں کہ یہ حرام ہے ہم لائسنس دیں گے اللہ کہتا ہے فحش نہیں ہوگی اللہ کہتا ہے فحش نہیں ہوگی کہتے ہیں ہم رنڈی خانوں کو لائسنس دیتے ہیں جاؤ کھولو یہ سرما گرد سارے یہ جتنے بڑے بڑے ہیں کیا اس کے لائسنس نہیں ہے اللہ فاحش کرنے کا حکم کرتا یا حال کرتا ہے یہ کون اللہ بدلی ہے یا بدلی ہے بھائی یہاں ہم نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے کوئی علماء اس پر متفق ہے کوئی شخصی اللہ کی کسی ایک حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے کیا اس کا اسلام بچتا ہے اب طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ کی حلال کی کو حرام کرنا اور حرام کی حلال کرنا پھر اس کو طاقت کے ساتھ نافذ کرنا اس پر جو نہ کرے اس کو سجا دینا وب باہی محکو اعتداد سے بھی اوپر سے بات چلی جاتی ہے ان کو توازن کے توازن کے بھی سرد نہ کہنا چاہیے پیچھلی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے میرا خیال میں ان جیسے زالو جیسا کوئی نہیں ہوا ہوگا اب وہ بھائی بات کریں کہ جی میرے ساتھ جمہوریت میں ناظر کر لوں ان کو یہ کفایت ہے ہمارے لیے جو شیخ के کا حتیٰ کے بارے میں جب وہاں مفتینی جماعتیں تھیں جماعتیں انہوں نے کہا جی کیا کوئی ایسی جماعت جو کتابوں سنت رسول کی دائی نہیں ہے کیا اس کے ساتھ الحاف ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کس پر وہ فتوا تھا ان کے ساتھ الحاف نہیں ہو سکتا وہ हैं یعنی چڑ جائے کہ وہ جائز قرار دیا جائے بلکہ ایسے دائوں کے ساتھ احاط بھی نہیں ہے گویا کہ آپ نے ان کے دین کو تسلیم کر لیا میں آپ سے کہوں اللہ کی کتاب ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے میں اس سے حکم کرتا ہوں مان لو گے کیوں اللہ کی کتاب ہے اس لیے سے یہی سب پوچھ لیجئے جو کہتے ہیں جمہوریت سے مناظرہ کر لو چلو یار جمہوریت کو چھوڑ چھوڑو چھو. آپ بھی ایمان رکھتے ہوگا کتابوں پر تو ایمان لیں سارے کہ میرا ہم آپ سے حکم کرتے ہیں انجیل سے حکم کرتے ہیں آپ راضی ہو کہیں گے نہیں اللہ کی کتاب پر تو راضی نہیں ہو چوڑوں کے قانون پر راضی ہو بھائی جان اللہ کے قانون پر تو راضی نہیں وہ اللہ کی کتاب ہے تو قانون پر راضی بیٹھے ہم یہ کیا بات ہوئی یعنی اس کا مطلب یہ اللہ کی کتاب ہے اس سے بھی پک پر ہے بڑا جاسب اللہ اس کا مطلب میں جب پہلے بات کیا نا جی آدمی اسی وقت کسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ پہلے والے کوئی تھوڑا سا نقص محسوس کرتا ہو یا دیکھیں وہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتی یا اس معاشرے کے لیے وہ اچھی نہیں ہے تبھی کرتا ہے نا ولہ اور کوئی چیز نہیں ہے عقل جو ہوتی ہے آدمی کی کبھی خطارے کی طرف بھی جاتی ہے کوئی بھی ہو فائدے کی طرف جا اس کا مطلب وہ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں بھائی جان یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ یہ ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے اس کا علاج و اللہ تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیجیے یہ مار ہیں یہ مارکے صرف یہ قبروں سے مار نہیں ہوا کرتے ان شرکوں سے نہیں ہوا کرتے یہ سب سے بڑا شرک ہے اس ہوا کرتے ہیں اسی پر لڑیاں جھگڑے ہوا کرتے ہیں یہ ساری قوم کو خیریت قوم ولہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا یہ شرک جو ہیں یہ انہی سے پیدا کرتے ہیں یہ جو نظام اور دستور بناتے ہیں نا اس کے شیلٹر میں یہ پلتے ہیں بتا آپ کو یہ جو بڑا شرک ہے یہ نیچے سے برانچیں ہیں اس کی آپ کہہ کے دیکھ لیجئے کہ شرک مل ہے اوپر سے یہ بڑے تلاگے کیا کہیں گے نہیں تم اپنی کرو وہ اپنی کریں شرک نے شیلٹر دیا ہے ان کو وہ جو بیٹھے بڑے ہیں اللہ کے بابی تو یہ بنیاد ہے اصل میں اب بنیاد کی طرف ہمیں توجہ نہیں دلاتے ہوں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کام کرتے رہو تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے اور یہ ان کے اوپر جو تہم بھی کر رہے ہیں بات بھائی مطلب ایک بھائی کا بیان تھا جی نائنٹین نائنٹی نائن میں یا نائنٹی ایٹ میں جی انہوں نے بھی تو فلاں جگہ سے ایک الیکشن لڑا تھا فلاں جگہ تو بھی الیکشن کو اس کو سونے کوہر دیا تھا بھائیو دیکھ لو تخری لوگ نہیں ہے ہم لوگ اللہ شبح اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے میں اور آپ غلطی پر تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں مسئلے کا پتا چل گیا ہم نے اللہ سے توبہ کر لی اللہ معاف کر है ہے صحیح ہے نا اگر اس شخص نے توبہ کر لی ہے اور اس نے جواب تو یہ ہی دیا تو میں نے تو اللہ سے توبہ کر لی ہے پھر اب بتاؤ کیا مومن مسلمان جب کسی موہد کو دیکھ لے کیا اس کے بیک گراؤنڈ پرانی نکال کر سامنے رکھے شریعت نے ہے تو ہم اس بےچارے کے اوپر بھی تو لیکن وہ کسی کا وہ توبہ کر کے کہتا ہے میں نے توبہ کر لی ہے وہ اللہ کی حافظ پر دھیان دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے تم نے بھی تو ایسا کیا تھا یار یار اس سے غلطی ہو گئی تھی اس نے توبہ کر لی ہے تم بھی تو یار ہاں ہم ہا, ہا, تمہاری تائید کرتے ہیں یار تو بڑے بڑے بھائی جو جمہوری نظام کو کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ کفر ہے اور آج ان کی زبان سے بھی یہ کلوا نہیں نکلا کہ یہ شخص اچھا رہا ہے بڑے بڑے دعوے دار جو اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہتے تھے اگر ایران کہ یہ جمہوریت کفر ہے یہ جمہوریت کفر ہے آج وہ خاموش ہے بالکل نہیں بولتے اس بات پر کہ واقعی اس کی بات صحیح ہے کیوں پیچھے ڈنڈا ہے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جی شیخ صاحب کچھ نے پوچھنا ہوگا ہر پتہ کیا نا بعض اوقات مسائل جب اصول سمجھ میں آ جائیں نا جی اصول سمجھ میں آ جائیں تو فتنے کے ڈر کی وجہ سے اس کی ملٹی خود کیا کروں کیونکہ ممکن ہے بات بھائی تکالیف برداشت کرنے والے نہ ہو تو اس لیے دوسروں پر بوجھ نہیں زیادہ کرتے بات کو سمجھو اصول کے ساتھ سمجھو جو کافر ہے مشرق ہے اصول اس کے اوپر ہے مطلب لیکن عام کسی سے پوچھ لو کہ جو غیر اللہ سے استغاثہ کرے استعانت کرے استجا کرے وہ کیا ہے مشرق ہے یا نہیں ہے ہے اس تشرق کو آواز وغیرہ ہے اب ہم کہیں نہیں مشرق ہے ہی کوئی نہیں یہ کس لیے ہے اب جادوگر کو جادو کو کرتا ہوا دیکھ لیں سر ہے اسام نے جادو کر رہا ہے پتہ ہے بتائیے ناقذ کا مرتکب ہوا کہیں یہ جو نواخذ اسلام ہے ان میں سے ایک ناخذ ہے نا تو اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے اب اس سے بھی پھر درگزر کر جاؤ پھر تو ساری چیزوں سے درگزر کرنا پڑے گا کہ پہلا شرک کر رہا چونکہ لوگ اس پر عام ہیں اچھا جادو ہے یہ کیونکہ عام نہیں ہے تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں وہ بھی اس سائڈ پر ہے لہٰذا ہم اس پر زور دے دیں گے تو یہ ہوتا ہے تو اس لیے نا یہ جو ملٹیپلائی والی باتیں ہوتی ہیں نا اگر جا کے کون کیا ہے کیا ہے, کیا ہے یہ تقسیم کیا کریں خود سب لوگوں کا دیرا یہاں تو ماسک ہو جائے گی معاوضہ ہوتی ہے क्योंकि एक दफा दो दफा तीन दफा साफकार वकत इस सारे ने दीन इस्लाम का ना लैके लेकिन अमल को इस वास्ते लोग आंदेने के आ जो तालिबान सूफी मोहम्मद साहब ने इन्ह ने भी मुख जगह अपने बयान जदले ने कई लोग इन्ह ने रफादैन आलिया ने हथ कट्टे ने वो कित ज नए तालिबान आए ने ज अफगानिस्तान आए ने دی ہے کہ اے اسلام کے اصول شہادت پتا تھی میری گل آ کے دسی ہوگی نا جی میں کڑا ہوا کا شہادت قبول ہے؟ شاہدے اجون اکاں شاہد کہ شاہد اگر نہیں تو آپ کو جائے اس واسطے اسی اسلام میں نہیں چڈ سکتے اسلام کے ہیں ہاں لاؤ کوئی اینی شاہد لیاؤ یا اس شخص کا دھیان دیکھو نا جی وہ سامنے لے کے شخص دیکھ رہے ہو بڑا ایک سا لیا ایک فاسٹ آدر تعہوں کہ یہ جہاں شخص ہے ہو گئے کر لو گے نہیں کرنا چاہیتا سان کیوں کہ تھی پہلے تو اپنے کلر سن چکے ہو چکے ہو کہ عقیدے دیکھنا اور جہاں آدمی خبر لے کے آ رہا ہے جہاں نمازی نہ روزے دار اللہ کا باغی اور مطلب اللہ کے کالوں بدلی کر والا شی آخ بھی تصویر یقین کر لو گے اچھی بٹھے اے تو کلے چلو اتنا ہی کوڈر کر دیا کرو تھوڑا بہت نہ کسی گل سمجھ آئے نا جی یہاں क्या ख्यालो अला चलो अगली गल क्या एडी को खबर मिली है کسی جگہ تک پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں ملک کا مطالبہ کرتے ہیں کہیں زمین تھوڑی سان دنڈسٹری دے بجلی دوں یا ساری قوم پکی مار دی دو چار ہزار ڈالر سات دے کوئی مطلب پڑے گا پھر انہوں دا یہ بھی مطالبہ نہیں کہ یار تھی سانو سلطنت دے وہ سات دے یہ مطالبہ نہیں وہ کل لو توبہ کر لو اللہ کو اللہ شریعت حکم کرو کہ تھی نے کہ ایک میڈیا, کہہ ہے اچھا ہوں سارا میڈیا ہوں میڈی نے پہلے ویڈیو چلائی نے چھوٹی جی کہ اور مارے میں دو چار بان دیتے ہیں کوڑے مارنیا کر چھوٹی جی چیز بنا کے کہ طرف یہ کر دیتی ہے میں خیر دونوں طرف کرنا کہ بالکل شریعت اسلامیہ پاکر کا طریقہ عورت ہوئے محمد رسول نے رجم کیتا ہے لو جا کے شریعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر مار مار کے صاحب والے رجم کیا اعتراض ہے, کی اطراب ہے؟ اسلام والے اچھی ایمان لیا محمد رسول اچھی کرا گے اس طرح جہاں پاس اٹ ہے نہیں اعتماد جہرا نہیں شریعن مانتا وہ اعتماد اُن کی کریے انہوں کا ایک علم صاحبہ ہی باقی ایس چیز جہیا بنا کے بھی, اے بھی اصل کوئی نہیں اگر اس گل سے بھی لیا جائے تو دسے کوئی اصل یہ ہوئی ہے دیکھو کئی ویڈیو بنا دینے بندے قتل کر کے بخار کلو بندے آ جاتے ہیں باہر بھی سارا یہ ہوں ہے مارد لوکی بیٹھے سنیما ہال کدی جا سکتے ہو رو جذبات میرے ہونا بند دور ہوگا جیڑی کو مار دیا کپڑے پارتے تھوڑا سہ سہول سا جی کن جذباتی ہو گئے ہے نا تھوڑی دیر میں ملا کر داسی نہیں ہم تو چلو چھوٹی بچپن نہیں لیتے ہم شاہد ہونا کرے گا کرو اے لوگ اگر واقعی اللہ شفال مخلس ہے اور سمجھ یہ ہے اللہ کدی اپنے نیک نام ساتھ نہیں چڑتا صرف اللہ ازمان ہے کوئی شبہ نہ کرنا اللہ تھی دیکھ لو ایڈے سامنے کیا لال مسجد واقع ہوا سی ہوا سکنے سامنے یہاں نے ویڈیو بنا کے وقائی نے کہ اندروں اصلے دے انبار نکلے راکٹ لانچر دکھا رہے رہے کہ مورچا بن گیا لانچر پڑے ہوئے آر پی جی سیمن وغیرہ اگر وغیرہ جڑی نے بکالیاں جی جی بعد میں ملٹری والے لوگ نے ایسے آئے انہوں نے کہا جی بکواس کی جھوٹا میڈیا کچھ نہیں سی انہوں کو اور بے لو تھے سامنے وہ سارا کچھ گیا نکلے کیا نکلے اس ہوا میرے بھی نہیں اس صرف اسلام جتلا وہ بیٹھے کبھی پیچھے جہاں سال سے لڑا رہے ہیں یہاں وطن عجیب ہے اس سرفی پتھر ایک نچاؤ واستے کہتے جنہیں مسلمان مردہ ماری آؤ تاکہ سن تھوڑی جی راہت آ جائے گی تھوڑی جی بجلی مل جائے گی پکے چل جائیں گے اسی چل پور جان گے اس واسے کھلے دل میں مسلمانوں دا, دا ساتھ دیو گھبرانا کدی نہیں کچھ نہیں ہوں گا بہت اے پچھوں بیٹھے نہ اپنے ہارے مومنا ڈرا رہتے ہیں خوف پہ رہتے ہیں اچھا یہ ڈر خوف پا جائے بلا ہی اللہ دی عبادت کرو ازکار نماز کی پابندی کرو اور حلال اور حرام منی تمیز کرو معاشرے سے اچھا اطلاع رکھو اور اللہ تاری ل آئے گا کوئی تو میرے سو ہے تو جلت مت ہوگا نہیں جن جوہت تھی کر دیو میں سمجھتا کہ کوئی شخص سے آیا ہو چاہیے ہو جاتا اللہ کے کو پہنچا اللہ وہ اچھی جگہ دے دے اللہ معاف کر دیں مجھے جنت دے دیں کیا اس کو علاوہ ہو؟ کوئی ہے کہلب اللہ ہی وہی طرف رجوع کرو محمد رسول اور رسل مارکیٹ کھڑے نے تو کہتے اللہ سدھانت والا کوئی جنت جی لمبائی اور چڑائی اس جنت کی اینی اور اینی زمین اور آسمان تو زیادہ ایک میدان چ کھڑے نے ایک انصاری صحابی کڑا میں کہ سامنے آ کے کڑاغیر شہید ہو گیا دیکھ رہے ہیں سامنے پھر دوسرا آیا شہید ہو گیا تیسرا آیا چونکا سب ست انصاری صاحبی شہید ہوئے سارے واسطے اجنت ما کرتے تو مومن سارے مسلمان پائی تجلت چاہیے کوشش کرا کرو اجنت ملے ڈر کی کو باقی رہے تھی دیکھو اندھی آج تھوڑی بہت کسی ویل جا انسان گھبرا ہے نا جی تو یہ گھبراہٹ سے بازو کا بھی آ جائیے بختی طور پہ موسرا صاحب کو کہ اللہ سماج جدو کیا تو چل پھر آؤ ملا پھر آؤں ہوتا ہوا تو نال ڈر گئے جن لگ مو مار دے گا میرے میرا نا میرا یا اچھی گل کرنی جانا ہے اور نشان میں اچھی ہے زبان میں اچھی ہے کہ وہ ہندی کو لیکن مانا نہیں کہ انہوں کا خوف ہو گیا سالوں سے مضبوط رہے مستحکم رہے اللہ کو دعا کرتا رہے اور دعا بڑی ضروری ہے یہ نہ سمجھنا کہ دعا نہیں کرنی اللہ کو دعا کرتے رہو باقاعدہ تحج پڑھتے پڑھن اللہ تو دعا کر اللہ مسلمانوں کو کامیاب کرے گا میں بہت سے نیا ہیں ایک آدمی خراب پیتا ہے اور کہتا ہے خراب پینا میرے دوسرا شرابی گھٹنا ہے تو انہیں فرق کیا جائے گا بالکل فرق کیا جائے گا تو غلط ہوگا یہ ایک آدمی کرتا ہے کہ سروس ہے میں سمجھتا ہوں جان ہے یہاں کا وہ صبح بھی ہو گیا یہ کرنا چاہیے یہ نمود ہے یہ ہے کہ چھوٹی سی حالت ہے ہم عزود ہیں اگر ان کو آنکھ لگاتے ہے راجران ہے تو ہمیں کسائی کریں گے یا پھر آج بھی کپڑے لگائے یہاں نہیں ایک چھوٹی غلط کہ ہے آپ نے مثال دی ہے شراب کی جو ایک گناہ ہے ٹھیک ہے نا جی کیا شرک باللہ شراب کی طرح ہے بتائیے نا کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ایک گنا گار دونوں برابر ہیں نہیں نا جی کیا اللہ کی کتاب اور جو جمہوری سلسلے یہ شرک باللہ ہے یا گناہ ہے یہاں دھوکہ ہے میرے بھائی جان یہ شرک باللہ ہے اصل میں وہ جو معاملہ تھا وہ گناہ کے مارے ایک آدمی سود خود حرام ہے کھا لیتا ہے اس کا گناہ ہے لیکن ایک اس کو حلال کر دیں اور دوسری ہے اب ایک آدمی شرک بلّا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھیں شرک سمجھتے نہیں یہی تو وہ ما لوگوں کو رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینا دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ یعنی سیدہ کر لینا استغاثہ کر لینا یہ شرک بلہ ہے کیا اللہ کے حکم کے ساتھ کسی مخلوط کا حکم ملا دینا کیا شرک بلّا نہیں شرفو کی حکم ہی احدا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ بھی کسی کو شریکیں ٹھہرایا جائے گا جو ٹھہرائے گا تو شرک ملنے کا مستقب ہوگا یہ شرک ملنا ہے یہ تھوڑا سا فرق اس کو مظاہر کر دیں بھجن اور جہاں شرک کی بات ہو اللہ کے مقابلے میں تو عالیہ ماننا تو اس شکل میں کیا ہوگا جان بچائی جائے گی یا جان دی جائے گی کوئی شخص آئے کہہ کر اللہ کو سجدہ یہاں اور ادرجے کی بات کیا ہے اللہ شریک ہرا رہے ہیں یا جان دے دیں اور اس کو مثالیں موجود ہیں ایسا کیوں کہ نہیں مثبت بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک چلائے اس کو جان دے دیں یہاں جان دے دینی چاہیے یہ معاملہ دوسرا ہے پہلے یہاں ان کو جو جس کو بھائی کی وضاحت نہیں ہے نا اس کو وضاحت کرو کہ یہ گناہ اور ہے یہ شرک بلّا اور چیز ہے یہ شرک ہے اصل میں